و اللہ جی الحمد للہ میں خیریت سے ہوں امید ہے آپ سمے تمام روم میں موجود اسلامی بھائی اور بہنیں بھی خیریت سے ہوں گی میری آواز اگر آ رہی ہے تو میم ٹیکسٹ کر لیجیے جی جزاک اللہ رضحان بھائی اعظم بھائی زیرو زیرو زیرو زیرو زیرو زیرو, زیرو, زیرو <coughs> آیت نمبر سکسٹی نائن سے ہم نے درس کا آغاز کرنا ہے رسول اللہ حا خی ری کلین بارہواں ستارہ ہے سورہ رود شریف ہے ستر دو آئیوں کی تلاوت کر رہا ہوں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مزدہ لے کر آئے بولے سلام کہا سلام پھر کچھ دیر نہ کی کہ ایک بچڑا بنا لے آئے فلما رآ لا لا تخف ارسلنا لوغ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے ان کو اوپری سمجھا اور جی ہی جی میں ان سے ڈرنے لگا بولے ڈریے نہیں ہم قومی لوت کی طرف بھیجے گئے ہیں تو یہ دو آیتیں ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ کا ترجمۂ تنظیل ایمان بھی ہم نے بیچ کیا یاد رکھیے اس صورت میں انبیاء کرام علیہ السلاطلام کے جو قصص بیان کیے گئے ہیں یہ ان میں سے چوتھا قصہ ہے ان آیات میں حضرت لط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے اور حضرت لوت علیہ السلام ان سے متعلق اگرچہ سے ہم درس قرآن ہی میں پہلے بھی کچھ تفصیل سے عرض کر چکے ہیں لیکن یہاں پر بھی چونکہ قرآن قدیم کی آیات میں ان کا ذکر پاک آیا ہے تو انشاءاللہ کچھ تفصیل عرض کریں گے حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امزاد تھے چچا زاد تھے حضرت لط علیہ السلام کی سکونت شام کی نواحی بستیوں میں تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے شہروں میں رہتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے قومی لوت پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور ان کے مہمان ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بھی مہمان ہوتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بہت اچھے طریقے سے ضیافت کرتے تھے جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے ان کی تعداد میں بھی مختلف اقوال ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت سعید بن جبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ حضرت جبرائیل میکائیل اور اصرافیل علیہ السلام تھے مقاتل نے کہا کہ یہ حضرت سیدنا جبراہیل میکائیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اور قول بھی ہے کہ یہ بارہ فرشتے تھے حضرت محمد بن قاب نے کہا کہ آٹھ فرشتے تھے داحاک نے کہا کہ نو فرشتے تھے وغیرہ مختلف اقوال ہیں یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بشارت لے کر آئے تھے اس بشارت کے متعلق امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے یہ اقوال نقل کیے ہیں کہ امام حسن نے کہا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دینے آئے تھے حضرت قطع نے کہا کہ وہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی خوشخبری دینے آئے تھے حضرت اکریما نے کہا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کی خوشخبری دینے آئے تھے اور الماوردی نے کہا کہ وہ یہ بشارت دینے آئے تھے کہ حضور علیہ سلاط و کا ان کی پشت سے خروج ہوگا تو فرشتوں نے سلام کہا آ جیسا کہ آپ نے آیت پر اگر غور فرمایا ہو تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سلام کا ذکر فرمایا ہے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں سلام کرنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام فرمایا فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر جو سلام کیا اس میں قرآن کی اس عیسائیت کی رعایت ہے سورہ نور کی آیت نمبر ستائیس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان گھر والوں پر سلام نہ کر لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور سورا راگ میں ہے فرشتے جنتیوں کے اوپر ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے السلام علیکم حضرت سید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے اور قلیل کثیر کو سلام کرے تو یہاں سلام سے متعلق احادیث شرعی مسائل اور اس سے متعلق دیگر جزیات بیان ہو سکتے ہیں اور مہمان نوازی سے متعلق بھی یہاں پر طویل گفتگو جو ہے وہ کی جا سکتی ہے لیکن ہم اسی پر استفاق کرتے ہیں میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 71 اور اس کی بیوی بی کھڑی تھی وہ ہنسنے لگی تو ہم نے اسے اس کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب عقوب کی سبحان اللہ دیکھیے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی انہا ہنس پڑی کیوں ہنسی اس کی وجہ آپ سماج فرمائیں لیکن پہلے ذرا ترجمہ غور سے دوبارہ سنیں اور اس کی بیوی بی کھڑی تھی وہ ہنسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب عقوب کی امام راضی نے لکھا ہے کہ حضرت سارہ جو ہیں وہ آزر بن باخورا کی بیٹی تھی اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امزاد تھیں یہ پردے کی پیچھے کھڑی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرشتوں سے باتیں سن رہی تھیں جبکہ فرشتے جو ہیں وہ خوشخبری دے رہے تھے اور ایک کال یہ ہے کہ وہ مہمانوں کی خدمت کر رہی تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت سارہ کے ہنسنے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے یہ توجیحات بیان کی ہیں کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ تو مت ڈریں ہمیں قوم لود کے پاس بھیجا گیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف ظاہر ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوش ہونے سے حضرت سارہ بھی خوش ہو گئی اور ایسے موقع پر آدمی ہنس پڑتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت سارا قوم لود کی عمل سے سخت ناراض اور متنفر تھی اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ فرشتے ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ہنس پڑی تیسری وجہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس کھانے کی قیمت جس کی اول میں اللہ کا ذکر اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور فرشتوں نے کہا کہ ایسے ہی شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو اللہ سے خلیل بنایا جائے تو حضرت سارا یہ سن کر خوشی سے ہنس پڑی حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اپنے بھانجے حضرت لوت علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیں کیونکہ اللہ ایسا کام کرنے والوں کو ضرور عذاب دیتا ہے اور جب فرشتوں نے یہ بتایا کہ وہ قوم لوت کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں تو انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ان کا مشورہ فرشتوں کی خبر کے موافق تھا اس لیے وہ ہنس پڑی جب فرشتوں نے یہ کہا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اس پر دلیل طلب کی فرشتوں نے دعا کی اور وہ بنا ہوا بچڑا زندہ ہو گیا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا یہ دیکھ کر حضرت سارا ہنس پڑی اور انہیں اس پر تعجب ہوا کہ ایک قوم پر عذاب آنے والا ہے اور وہ غفلت میں مبتلا ہے اس لیے ان کو ہنسی آ گئی اور یہ بھی وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے ان کو پہلے متلقن بچے کی بشارت دی ہو اس پر ان کو بطور تعجب کی ہنسی آ گئی کیونکہ حضرت سارا جو ہیں وہ اس ان کی عمر نوے سال سے اوپر ہو چکی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت سو سال تھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو خوشی سے ہنسی آئی ہو اور جب وہ ہنس پڑی تو اللہ نے خوشخبری دی کہ وہ بیٹا اصلاحاف ہے اور اس کے بعد یعقوب پیدا ہوگا تو کئی وجوہات ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں دیکھیے نبے سال سے زیادہ عمر حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیکن رب نے پھر بھی اولاد عطا فرمائی ان شیب آئس نمبر بہتر ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے دوبارہ سنیں علیواز بلی شعی خا ان ہاضا لشی ام عجیب بولی ہائے خرابی کیا میرے بچہ ہوگا اور میں بوڑی ہوں شوہر بوڑھے بے شک یہ تو اچمے کی بات ہے ہیرانگی کی بات ہے تو یہ ایسا کلمہ ہے جس کو حسرت ندامت عجب کے طور پر بولا جاتا ہے تو حضرت سارا جو ہیں وہ حیران رہ گئی کہ میری اتنی عمر ہو چکی ہے اور ابھی جو ہے وہ مطلب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میرے ہاں بچہ ہوگا یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ فرشتوں نے جب رب کی طرف سے خبر دی تو حضرت سارا کا یہ قول کہ کیا میرے بچہ ہوگا میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بوڑھے ہیں یہ مہاز اللہ ان کے مطلب پیغام کا انکار نہیں تھا ان کا انکار تو اللہ کا ان کا کلام تو اللہ کا کلام تھا یہ حیرت کی وجہ سے حضرت بی بی سارا جو ہیں ان کے زبان پر یہ الفاظ آ گئے تو فرمایا کیا میرے بچہ ہوگا اور میں بوڑھی ہوں یعنی میری عمر 90 سے متجاوز ہو چکی ہے اور 120 سال کی عمر تقریبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے تو اب جو ہے کیا ہمارے ہاں بچا ہوگا تو حیرت کی وجہ سے ان کی زبان پر جو ہے یہ کلمات آ گئے آیت نمبر چوہتر ہے ارشاد فرمایا گیا آیت نمبر تہتر رہ گئی تہر میں فرمایا کالونا فرشتے بولے کیا اللہ کے کام کا اچمبا کرتی اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہے تم پر اس گھر والوں بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا عزت والا سبحان اللہ تو یہاں پر فرمایا یہ گیا ہے کہ فرشتوں کے کلام کے معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے کیا جائے تعجب ہے تم حیران کیوں ہو تم اس گھر میں ہو جو معجزات اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا جو مورت بنا ہوا ہے اللہ کے جلیل القدر نبی تمہارے شوہر ہیں تو اس آئ سے ثابت ہوا کہ بیٹیاں اہل بیت میں داخل ہیں گھر والے بھی ازواج بھی داخل ہیں یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے اہل الد دوبارہ سنے آئے کالو اطخمن رقص تو جب یہاں پر حضرت سارا کو بھی اہل البید اہل بیت کہہ دیا گیا تو اس بات کا یہ ثبوت ہے کے انبیاء کرام علیہ وسلام کی ازواج ان کے اہل بیت میں شامل ہیں لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ازواج مظاہرات ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں تو یہ قرآن کریم سے یہ مسئلہ بالکل ظاہر ہو گیا میرا ارشاد فرما رہا ہے فلما ذهب عن پھر جب ابراہیم کا خوف ظاہر ہوا اور اسے خوشخبری ملی ہم سے قومی لوت کے بارے میں جگڑنے لگا جگڑنے لگا سے مراد کیا ہے جی مراد یہ ہے کہ کلام و سوال کرنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا مجادلہ یہ تھا کہ آپ نے فرشتوں سے فرمایا کہ قومی لوت کی بستیوں میں اگر پچاس ایمت کرو گے فرشتوں نے کہا کہ نہیں فرمایا اگر چالیس ہوں انہوں نے کہا جب بھی نہیں آپ نے فرمایا اگر تیس ہوں انہوں نے کہا جب بھی نہیں آپ اس طرح فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر ایک مرد مسلمان موجود ہو تب ہلاک کر دو گے انہوں نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا اس میں لوت علیہ السلام ہے جس پر فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے جو وہاں ہیں ہم لوت علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچائیں گے سوائے ان کی عورت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ آپ عذاب میں تاخیر چاہتے تھے لوگوں کو کف اور مہاٹھی سے باز آنے کے لیے ایک موقع اور مل جائے سنا مقدسہ میں تو یہاں جھگڑنے سے مراد ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار عرض کرنا کہ ان کو موقع دیا جائے کیونکہ رشتہ دار بھی تھے حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی قوم کو ایک موقع اور دیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا تو رب قاطر شان فرماتا ہے ابراہیم الحدیم منید بے شک ابراہیم تحمل الوالا بہت آنہیں کرنے والا رجو لانے والا ہے اللہ اللہ دیکھیے خدا اپنے پیارے رسول رسول اور نبی پیارے نبی کی تعریف فرما رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدا تعریف فرما رہا ہے آج دنیا کا کوئی دو ٹکے کا افسر کسی کی تعریف کر دے کوئی پی ایم کوئی پریزیڈنٹ کسی کی تعریف کر دے کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا پیسے والا شخص کسی کی ادنا کی تعریف کر دے اس کے لیے یہ ایک بڑی بات ہو جاتی ہے کہ مجھے فلاں میری جو ہے وہ پگو لائے گی لیکن اس کو یوں نہیں دیکھ لیجیے کہ اگر ایک عالم ایک مفتی ایک پیر و مرشد ایک صاحب ولایت بزرگ اللہ کا ولی بھی کسی کی تعریف تو اس کو بھی خوشی محسوس ہوگی لیکن یہاں رب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرما رہا ہے اور کن الفاظ سے ان ابراہیم الحدیم اللہ منیب بے شک ابراہیم تحمل والا بہت آہیں کرنے والا رجوع آنے والا ہے اللہ اکبر مراد کیا ہے کہ ان صفات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رکتِ قلب اور آپ کی رافت و رحمت معلوم ہوتی ہے جو اس مباحثے کا سبب ہوئی جبھی تو آپ نے اللہ کی میں یہ عرض کیا کہ مطلب جو ہے ایک موقع اور ہونا چاہیے تو میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آج نمبر 76 ہے یا ابراہیم وم آتی اذاب ام غیر امردود اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑ بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرا نہ جائے گا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی کہا کہ اے ابراہیم آپ آب اس بحث کو ختم کر دیں کیونکہ قومی لوت پر عذاب مقدر ہو چکا اور یہ تقدیر مبریم ہے جو ٹلنے والی نہیں ہے تو جو اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا ہے ارادہ فرما دیا ہے اب وہ ٹلے گا نہیں چنا چیک آئے نمبر ستر ہے لوت یوم اور جب لوت کے یہاں ہمارے فرش پہ آئے اسے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور بولا یہ بڑی سختی کا دن ہے اب یہاں عیسائل سے مراد یہ ہے کہ حسین صورتوں میں اور حضرت لوت علیہ السلام نے ان کی حیبت اور جمال کو دیکھا تو قوم کی خباصت و بد عملی کا خیال کر کے آپ کو غم ہوا یہ حضرت لوت علیہ السلام سے متعلق معاملہ ہے اور بولا اولا حاضہ یوم عصیب یہ بڑی سختی کا دن ہے تو مروی ہے کہ ملائکہ کو حکم اللہ یہ تھا یہ وہ قوم لوت کو اس وقت تک ہلاک نہ کریں جب تک حضرت لوت علیہ السلام خود اس قوم کی بدعملی پر چار مرتبہ گواہی نہ دیں چنانچہ جب یہ فرشتے حضرت لوت علیہ السلام سے ملے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں اس والوں کا حال معلوم نہ تھا فرشتوں نے کہا ان کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے روح زمین پر یہ بدترین بستی ہے اور یہ بات آپ نے چار مرتبہ فرمائی حضرت لط علیہ السلام کی عورت جو کافرہ تھی نکلی اور اس نے اپنی قوم کو جا کر خبر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں ایسے خوب اور حسین مہمان آئے ہیں جن کی مثل اب تک کوئی شخص نظر نہیں آیا فرشتے چونکہ خوبصورت مردوں کی صورت میں آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تو اس کی خبر اس منافقہ نے کافرہ نے اپنی قوم کو دی میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر اٹھر ہے خدا بندی و جہ کلئی و من قبل اک ہر ست ولاجی اور اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی آئی اور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی کہا اے میری قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے ستھری ہیں تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوان کرو کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں اللہ اکبر دیکھیے اس میں یہ فرمایا کہ اس کے پاس اس کی قوم جوڑتی آئی ظاہر جب اس آخرا نے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی نے خبر دی کہ حضرت لو علیہ السلام کے پاس بہت ہی حسین و جمیل جن جیسا خوبصورت آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں تو قوم اس برے فیل میں اس حد تک بڑی ہوئی تھی کہ وہ جوڑتے ہوئے آئے اور انہیں قرآن کہتا ہے وہ ان قبل قانون یا عمال اور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی مراد کیا ہے کہ کچھ شرم و حیا باقی نہ رہی تھی تو حضرت لوت علیہ السلام نے جب یہ قوم کا حال دیکھا تو فرمایا یا قومی اے میری قوم بنا تی ہاں ات یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے ستھری ہیں فتح اللہ تو اللہ سے ڈرو یہاں قوم کی بیٹیوں سے مراد ہے کہ ان مردوں سے ان قوم کے مردوں سے جو کہ دوڑتے ہوئے آئے تاکہ بد فہلی کریں حضرت لوت علیہ السلام نے فرمایا تم جن جن عورتوں کے شوہر ہو وہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں وہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں جو تمہاری بیویاں ہیں تو تم نے اگر جو ہے وہ اگر اپنے پیاس بجانی ہے تو اللہ نے جو تمہارے لیے ایک جائز طریقہ رکھا ہے جا کر اپنی ازواج کے پاس جو ہے وہ جاؤ یہ تمہارے لیے اط ہار ستھرا معاملہ ہے تو اللہ سے ڈرو اس برے فعل میں مت پڑو تو یہ دراصل یہاں ارشاد فرمانے کا مقصد تھا کہ تم بد کرداری نہ کرو بد فیلی نہ کرو اور انتہائی گنونے اور گناہ کے کام نہ کرو تم نے اگر اپنی شہوت رسانی کا معاملہ کرنا ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں بیٹیاں سے مراد ہے کہ جو ان کی بیویاں تھیں یہ مراد ہے یہ مراد نہیں بعض لوگوں نے یہاں ترجمہ کر دیا قوم کا لفظ ہٹا کر کہ یہ میری بیٹیاں ہیں تو ترجمہ پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت لوت علیہ السلام اپنی بیٹیاں پیش کر رہے ہیں اسطفر اللہ اصطفلّہ ایسا نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ تمہاری ازواج جو ہیں وہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھی اپنے نبیوں کو کیا شان دی ہے کہ ان کی ازواج کو آپ اپنی بیٹیاں فرما کر انہیں عزت دے رہے ہیں لیکن وہ قوم کتنی بد نصیب تھی کہ اتنا گھنونا کام آج تک روح زمین پر ایسا کام نہیں ہوتا تھا اور وہ اس بری لت میں جو ہے وہ پڑ چکے تھے اللہ اکبر کبیرہ تو حضرت سید علی سلاطو السلام نے ان کو بہت سمجھایا یہاں تک فرما دیا بلا تخونا سی دئی فی علیہ سا من مجھے میرے مہمانوں نے رسوانہ کرو کیا تم میں ایک آدمی بھی دیکھ چلن نہیں تم میں ایک بھی نہیں کہ جو مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے وہ گندی حرکت سے باز آ جائے تو آپ نے بہت سمجھایا آئٹ نمبر اناسی اور 80 ہے رب ارشاد فرما رہا ہے بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے بولے اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا اللہ اکبر تو حضرت لط علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں یعنی تمہاری ازواج میری قوم کی بیٹیاں ہیں تو ان کے پاس جاؤ اگر تم نے شہوت رسانی کا کام کرنا ہے تو وہ بدبخت آگے سے بولتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں یعنی ہماری بیویوں میں ہمارا کوئی حق نہیں استخر اللہ مراد یہ تھی کہ ہمیں ان کی طرف رغبت نہیں ہم تو یہ لڑکوں اور خوبصورت مردوں کے ساتھ ایسا کام کرتے ہیں ہم اپنی بیویوں کی طرف رجوع نہیں لاتے وہی نقل لگتا علم عمان ارید تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے اور جو ان کی خواہش تھی آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بدفیلی کی ان کی خواہش تھی تو حضرت لوت علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا اے کاش لو ان کم کم و مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا یعنی مجھے اگر تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا ایسا قبیلہ رکھتا جو میری مدد کرتا تو تم سے مقابلہ و مقاتلہ کرتا حضرت لوت علیہ السلام نے اپنے مکان کا دروازہ بند کر لیا تھا اور اندر سے ہی گفتگو فرما رہے تھے قوم باہر کھڑی ہوئی تھی تاکہ ان خوبصورت مردوں کو پکڑے تو آپ نے دروازہ بند کیا ہوا تھا قوم نے چاہ کر دیوار توڑ دے تو اب وہ مہمان جو تھے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اصل میں تھے فرشتے تو فرشتوں نے جب حضرت لو علیہ السلام کا رنج دیکھا ازتراب دیکھا تو اب وہ کیا فرماتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ ان پر یہ گندا فیل اس حد تک حاوی ہو چکا تھا قوم پر کہ جب دروازہ بند تھا تو وہ دروازہ یا دیوار توڑنے کے چکر میں پڑ گئے تو یہ شہرت والا جو معاملہ ہوتا ہے نا تقصر اللہ یہ بادشاہوں کو غلام بنا دیتا ہے انسان کو تمیز نہیں ہوتی کہ وہ کیا جانوروں اور درندوں جیسی حرکت کر رہا ہے اور یہی حال لوتی قوم کا تھا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا تھا اور اس کا حال آپ قرآن کی آیتوں سے مطلب سن رہے ہیں کہ وہ دیواروں کو توڑنے کے لیے تیار ہو گئے دروازہ توڑنے کے لیے تیار ہو گئے تو جب ان مہمانوں نے فرشتوں نے یہ معاملات دیکھے تو اب وہ فرشتے جو ہے وہ کیا مطلب ان کا معاملہ رہا وہ کیا عرض کرتے ہیں وہ قرآن یہ کہتا ہے کالو فرشتے بولے یا لو تو انسولو ربی کا لئی لو ائی کا بولے اے لوت ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ اور تم میں کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے اسے بھی وہی پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے کیا صبح قریب نہیں اللہ و اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا خدا کی قسم اگر کسی انسان کا کلام ہو تو سیر کو سوا سیر ہوتا ہے صفاحت و بلاغت والا معاملہ پیش کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے کلام کی فصاحت و بلاغت کو کون مطلب پہنچ سکتا ہے ہم لوگ تو دراصل عربی کو اتنا جانتے بھی نہیں اس زبان سے اتنا واقف بھی نہیں ہیں چند الفاظ کے معنی آ جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عربی زبان آ گئی اہل عرب جو کہ فساہت ہے بلغات ہے بڑے بڑے فصاحت و بلاغت والے لوگ تھے وہ لوگ بھی جو ہے وہ قرآن کا مثل نہ لا سکے قرآن کی اس آیت جیسی بھی نہ بنا سکے اور نہ بنا سکیں گے تو کیا فقاحت اور بلاغت ہے دوبارہ سنیں ترجمہ فرشتے بولے اے لوٹ ہم تمہارے رب کے بیجے ہوئے ہیں وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ اور تم میں کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے اسے بھی وہی پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا بے شک ان کا وعدہ صبح کے قریب ہے کیا صبح قریب نہیں یہ آئے نمبر اکیاسی ہے جو میں نے تلاوت کی ہے تو جب حضرت لوت علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط قبیلے کی پناہ میں ہوتا تو اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان بدمعشوں اور اوباش لوگوں کی یورش کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کو بہت رنج اور افسوس تھا کہ انہیں اپنے مہمانوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا تو جب فرشتوں نے ان کا یہ حال دیکھا تو متعدد تو بشارتیں دی کہ وہ اللہ کے بیجے ہوئے ہیں کفار اپنی خواہش پوری نہیں کر سکیں گے اللہ ان کو ہلاک کر دے گا اللہ حضرت لوت علیہ السلام اور ان کے اہل کو اس عذاب سے نجات دے گا یہ سب خوشخبریاں ہیں اس آئیت میں تو علامہ ابو عبداللہ قرطبی علیہ رحمان لکھتے ہیں کہ حضرت لوت علیہ سلام پر ان کی قوم غالب آنے لگی ان کی قوم غالب آنے لگی وہ لوگ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور حضرت لوت علیہ سلام دروازے کو بند رکھنے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت ان سے فرشتوں نے کہا کہ آپ دروازے سے ہٹ جائیں اور حضرت لوت علیہ سلام ہٹ گئے اور دروازہ کھل گیا پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو وہ سب اندھی ہو گئے اور الٹے پاؤں بچاؤ بچاؤ چیختے ہوئے باغے جیسا کہ سورہ کمر کی آیت نمبر سینتیس میں ہے کہ انہوں نے لوت کے مہمانوں کے ساتھ برے کام کا ارادہ کیا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا تو اب میرے عذاب اور میری وحید کا مزہ چکھو یہ دیکھیے مسنا ہوں گی آنکھوں کو مٹا دیا کیا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اور حضرت پوری علیہ رحمان نے حضرت ابن عباس اللہ کا اعلیٰ عنہما اور بعض صحابہ سے طویل حدیث روایت کی ہے جس کی آخر میں ہے کہ جب حضرت لوت علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط قبیلے کی پناہ میں ہوتا تو حضرت علیہ السلام نے اپنے پر پھیلا کر دیا اور وہ بچاؤ بچاؤ کہتے ہوئے الٹے پیر باغے انہوں نے کہا کہ لوت کے گھر میں روح زمین کا سب سے بڑا بڑا جادوگر آ گیا ہے وہ کون ظاہر ہے ان کو کیا مطلب فرشتے ہی ہیں وہ تو سمجھے جادوگر آ گیا ہے فرشتوں نے کہا اے لوت ہم آپ کے رب کے فرف تازہ ہیں یہ لوگ ہر گزاب تک نہیں پہنچ سکتے آپ اپنے اہل کے ساتھ رات کے ایک حصے میں روانہ ہو جائیں اور رات میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھیں البتہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہ لیں اللہ ان کو شام کی طرف لے گیا حضرت لوت علیہ السلام نے کہا ان کو اسی وقت ہلاک کر دو فرشتوں نے کہا ہمیں صبح کے وقت انہیں ہلاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ صبح قریب نہیں پھر رات کے پچھلے پہر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل روانہ ہو چکے تھے اور ان کی قوم کو سمسار کر کے ہلاک کر دیا گیا جیسا کہ سورج قمر آئے نمبر چونتیس میں فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے ان پر سنگ باری کا عذاب بھیجا ماسوا آلے لوٹ کے ہم نے رات کے پچھلے پہر ان کو نجات دی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے آئس نمبر بیاسی اور تراکی ہے آئس نمبر بیاسی اور تیراکی ہے دونوں آئے تلاوت کرتا ہوں پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے عند ربك وما ہی من ببعید جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں اللہ اکبر کبیرا دیکھیے محمد بن کابل قرضی نے کہا کہ جن بستیوں میں قوم لوت رہتی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے نیچے اپنا پر رکھ کر ان بستیوں کو آسمان کی طرف لے کر چڑھ گئے حتیہ کے آسمان والوں نے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کی آوازیں سنی اتنا بلند کر دیا پھر اللہ نے ان پر لگاتار نشان زدہ پتھر لگائے اور برسائے اور جبرائیل نے اس زمین کو الٹ دیا اور نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور جن بستیوں کو پلٹا گیا تھا وہ پانچ تھی سیگا صغرا غمرہ دوما اور صدوم اور یہ سب سے بڑی بستی تھی صدوم حضرت قطابہ بیان کرتے ہیں کہ بدکاری کی مجلسیں برپا کرنے والوں ان کی دعوت دینے والوں اور ان میں جانے والوں سب پر کنکریاں برکھائی گئیں اور ان میں سے کوئی بھی ہے وہ بچ نہ سکا کوئی بھی بچ نہ سکا اللہ رب العزا فرماتا ہے یہ سزا ظالموں سے کچھ دور نہ کی امام حسن نے کہا معنی یہ ہے کہ سنگسار کرنے کی سزا ظالموں سے یعنی قومی لوت سے دور نہ تھی رہبیت مجاہد نے کہا اس سے کفار قریش کو ڈرایا ہے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم کے ظالموں سے بھی یہ سزا کچھ بعید نہیں قطع اور اکریمہ نے کہا اس امت کے ظالموں سے یہ سزا کچھ بعید نہیں پتھر برسانے کے متعلق دو بستی کو اوپر اٹھایا تو اس پر پتھر برسائے گئے دوسرا قول یہ ہے کہ یہ پتھر ان لوگوں پر برسائے گئے جو اس وقت بستیوں میں نہ تھے بلکہ بستیوں سے باہر تھے تو مختلف باہر اقوال ہیں اس بارے میں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے نمبر ہے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 اور بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے تو یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو ہے وہ ذکر خیر ہے اور, اور میں نے جیسا تو مختلف انبیاء کے ان میں یہ چھٹا قصہ ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام سے متعلق ہے اور حضرت مدین جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے پھر یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام جو ہے وہ پڑ گیا اور اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین نے اس شہر کی بنیاد ڈالی انبیاء رحم السلام کو سب سے پہلے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ توحید کی دعوت ہے اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تو عید کی دعوت دینے کے بعد ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جو کام زیادہ اہم ہو اس کی دعوت دو کفر کے علاوہ ان کی بری عادت یہ تھی کہ جب کوئی شخص ان کے پاس کچھ بیچنے کے لیے آتا تو وہ تول میں اس سے اس چیز کو جتنا زیادہ لے سکتے اتنا لے لیتے اور جب وہ خود کوئی چیز فروخت کرتے تو ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے وہ <تصفح> <تصفح> خدیت و فروخت دونوں میں شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خوشحال دیکھتا ہوں یعنی اللہ نے چنا چائےسی ہے خیر ان مؤمنین وما انا علیکم مکمین اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین اور میں کچھ تم پر نگہبان نہیں دیکھیے اس آیت مقدسہ میں یہ فرمایا گیا اللہ تعالی نے تمہارے لیے جو تم صرف اسی پر قناط کرو وہی تمہارے لئے بہتر ہے یا تمہارے لیے تمہاری عبادتوں کا جو سباب مقدر کر دیا ہے وہی تمہارے لئے بہتر ہے اس لیے ناپتول میں کمی کر کے مال جمع کرنے کے بجائے اس مال میں قناعت کرو جو تمہاری تقدیر میں ہے کیونکہ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں شخص صادق اور امین ہے اور وہ خیالات کرتا ہے نہ ناپتول میں کمی کرتا ہے تو لوگ اس پر اعتماد کریں گے اور تمہارے معاملات میں اس کی طرف رجوع کریں گے تو اس پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور جو بھی شخص بد دیانتی اور خیانت میں مشہور ہوگا تو لوگ اس سے معاملہ نہیں کریں گے اس پر رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے اللہ اکبر تو واضح معنی یہ ہے اس آیت کا کہ پوری پوری ناپ تول کرنے کے بعد اللہ تعالی نے تمہارے لیے جو حلال نفع باقی رکھا ہے وہ اس مال سے بہتر ہے جو تم مال جو تم ناپ تول میں کمی کر کے حاصل کرتے ہو آئے نمبر ستاسی ہے ارشاد خدا بندی ہے بولے اے شعب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں ہاں جی تمہیں بڑے اپلیک چلن ہو تو یہ قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام سے جو ہے یہ کہا اب یہاں پر میں ہلکا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں تو ظاہر ہے جبھی تو تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم اللہ تعالی کی عبادت کرو لیکن اس کی قوم نے یہ کہا کیا کہا کہ دو چیزوں کا حکم دیا گیا حضرت شعیب علیہ السلام عبادت کریں اور شرک نہ کریں اور نہ ان میں کمینہ کریں اور پہلے حکم کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ کیا ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے اور اس سے ظاہر ہوا کہ ان کا بت پرستی کرنا باپ دادا کی اندھی تقریب پر مبنی تھا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے دوسرے حکم کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ کیا ہم اپنے مالوں کو اپنی خواہش کے مطابق خرچ نہ کریں اللہ اکبر اور اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ کیا آپ کی نماز ہمیں یہ حکم دیتی ہے تو ایک اور یہ ہے کہ سلاد سے مراد دین اور ایمان ہے کیونکہ دین اور ایمان کا سب سے واضح اظہار نماز کے ذریعے ہوتا ہے اس لیے سلاد دین اور ایمان سے کن آیا ہے اور سلاد سے مراد دوسرا قول یہ ہے کہ یہی معروف نماز ہے روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے اور ان کی قوم کے کفار جب ان کو نماز پڑھتے دیکھتے تو دوسرے کی طرف اشارہ کرتے اور ہنستے اور حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ان اریدا ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تو میں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگوں میں تو جہاں تک بنے سوارنا ہی چاہتا ہوں اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں تو یہ آیت نمبر اٹھاسی ہے آج کے رب قرآن سے متعلق آخری آیت مقدسہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں یعنی اس میں اشارہ ہے کہ اللہ نے ان کو علم ہدایت دین اور نبوت سے سرفراز فرمایا تھا تو فرمایا اس نے مجھ کو اپنے پاس سے عمدہ رضا فرمایا ہے اس میں اشارہ ہے کہ اللہ نے میرا حلال مان اس آیت میں شرط کا ذکر ہے اور اس کی جزا محلوف ہے معنی اس طرح ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ نے مجھے تمام روحانی جسمانی کمالات عطا کیے ہیں تو پھر کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں اس کی وحی میں خیانت کروں اور اس کا پیغام تم تک نہ پہنچاؤں تم کہتے ہو کہ میری نماز کیا تمہیں یہ کہتی ہے کہ میں ہم لوگ اپنے باپ دادا کے بتوں کو پوجنے والے طریقوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں تو میری نماز یہی کہتی ہے میرا رب بھی یہی فرماتا ہے کہ میں تمہیں بتوں سے بچاؤں کیونکہ میں اللہ کی وہی میں خیانت نہیں کر سکتا مجھے کس طرح زیبا ہے کہ اللہ مجھے اس قدر کثیر نعمتیں عطا فرمائے اور میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کروں اور اس کا معنی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جب میرے نبی نزدیک یہ ثابت ہے کہ غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا ناپتول میں کمی کرنا ایک ناجائز کام ہے اور میں تمہاری اصلاح کا طالب ہوں اور تمہارے مال کا محتاج بھی نہیں ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے بقصرت عمدہ رزق دے کر تم سے مستغنی کر دیا ہے تو ان حالات میں کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اللہ کی وہی میں خیالات کروں اور اس کا حکم نہ مانوں پھر فرمایا میری توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہے وما توفیقی اللہ بلّا میں نے صرف اسی پر توقل کیا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اس کو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بتایا کہ تمام نیک اعمال میں حضرت شعیب علیہ السّلام کا توقل اور اعتماد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے الحمد للہ سما الحمد للہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا یہ درس قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آئے نمبر سکسٹی نائن سے لے کر آیت نمبر ایٹی ایک تک سورہ ہود کی مشتمل ان آیات سے متعلق درس ہوا ہے اللہ رب العزت ہمیں تعریم قرآن سے مضیم اور آراستہ ہونے کی لاہر و باطن کو سجانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اتا فرمائے آمین آمین آمین اللہم آمین ثم آمین وما علینا اللہ علیہ و بلاغ المبین ان شاء اللہ قبار کا بال زندگی رہی تو کل ان اللہ آیت نمبر نواسی سے ہم درس قرآن کا ان اللہ پھر آغاز کریں گے ان شاء اللہ قبار کا بطا حال ہے اور اس آیت یہ جو سورا حد شریف ہے اس سے متعلق یہ چند آیتیں جو ہیں یہ باقی رہ گئی رہ ہیں اور پھر ان اللہ جو ہے وہ آئے اس میں تقریباً ایک سو تئی سالمن آئے اور سمجھ لیجیے کہ ممکن ہے کہ کل ہم اس سورہ عود سے متعلق درج ہے وہ ختم کر لیں اور پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ سورہ یوسف شریف کا آغاز ہو جائے گا اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ مطلب جو ہے وہ بہت مشہور ہے اور پوری صورت پتہ نہیں کسی نے ترجمہ یا تفریح سے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو لیکن انشاءاللہ دا وائس آف ہے سننا و سنن جماعت روم میں آنے کی برکت ہے انشاءاللہ ہم لوگ اس صورت سے متعلق بھی مکمل ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ سن سکیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ مکمل قرآن کی تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے جی آمین، ان آمین، آمین. جی انشاءاللہ تبارک کا بطالہ کوشچن آنسر ہوں گے ضرور ہوں گے انشاءاللہ لیکن ابھی ایک نعت شریف لے فرما دیں مختصر کی نعت لے فرمائے اور اس مختصر کی نعت کے بعد انشاءاللہ تبارک و تبارک ہم سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درد دیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر سوالات کے کی جوابات کا سلسلہ ہوگا تو آپ میں سے جس جتنے بھی آنا ہے آپ تشریف میں آئیں میں مائی چھوڑتا ہوں